सकते है हैं इसने एक पहाड़ के ऊपर जाकर के घोर तपस्या की और शिव जी प्रकट हुए जिनके हाथ में वह डमरू रहता और त्रिशूल रहता है और डमरू त्रिशूल और वो सांप अब उन्होंने خوش ہو کر کے اپنے ڈمرو کو چودہ مرتبہ حرکت دی جو چودہ سور نکلے اور پانینی نے ان چودہ سوروں کو گرہن کیا اور چودہ سوروں سے اس نے بیالیس پرتہار بنا انہیں بیالیس پرتہاروں کے اوپر پورے سنسکرت زبان کی بنیاد ہے وہ چودہ جو سور نکلے ان کو ماہیشور سوتر وہ لوگ بولتے ہیں یہ ماہشور سوت ہے ای ریلوک اے او ریل وک اے اوگ اے اوچ ہے लड़ इम अंगर्णम जभई गर्दश जब गर्दश खटतो कपय शसरहल हल चौदा। इन चौदह जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं और हर डमरू की आवाज हर डमरू के घुमाने पर जो आवाज निकलती थी जो धोनी निकलती थी जो सौर निकलता था उससे पानिनी ने ये चौदह आवाज ग्रहण की और उससे उस, उसने बयालीस प्रतिहार बनाए और कातियायन ने इसकी व्याख्या की अगर आपको जानना हो पानिनी के सूत्रों को और उसकी व्याख्या को तो डॉक्टर धनानंद शास्त्री की किताब लघु सिद्धांत कौमुदी जो इस स्टडी में है वो आप देख लें और इंतहा अजीबो गरीब है तो अब پانی کے اس سوت کے مطابق ہو گیا اگر ہش اگر آئے ہش سوت آئے تو وہاں سے بدل جاتا ہے لوک محیشورسم سمرشو سرو پاپ پر مچی اب یو مانے جو Yeah, عجیب و غریب زبان ہے حضرت کہ صرف جو کی حالت ستائیس پلس ستائیس پلس ستائیس ٹو ایٹی ون والے ون جو کا مانا یو یہسم میں یب یسمات یابیام ایے یس یو یشام یسمن یہ خالی پلنگ کا ہوا تو یہ جو تو جو مجھ کو اب دیکھیں जो मुझको मामाने मुझको अहम मामा म्या महम मैं मत मई तो गोया कि माम माने मुझको तो जो मुझको अजम यानी अजनमा जो मुझको अजनमा वेत्ती विद माने जानना उसी से विद्या है जान ना ये भवति की तरह है भवत भगत माने होता है ये वर्तमान काल है वेति। تو جو مجھ کو اجنما جانتا ہے اور انادی جانتا ہے یہ بات ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے میرے بارے میں جو بلیو رکھتا ہے بلیف رکھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے یقین رکھتا ہے کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے میں اجم ہوں میرا جنم نہیں ہوا ہے اور انادی میں ہمیشہ سے ہوں چپ پر بھورے چمانے اور عجیبوں گریب زبان ہے کہ اس میں جو کنجکشن ہوتا ہے وہ بات میں آتا ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پھول اور پھل تو اور کہاں لگا بیچ میں نا دونوں, دونوں اسموں کے بیچ میں اور انگریزی میں کہنا تھا فروٹ اینڈ فلاور لیکن یہ عجیب گریب زبان ہے کہ اور بعد میں تھا کنجیکشن بعد میں تھا پشپم پلم چاہ پھول اور پھل تو جو مجھ کو جما جانتا ہے جو یہ رکھتا ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا جو بات اللہ م... اہد میں اللہ عہد میں کہی گئی ہے اللہ تبارک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ عہد اللہ سمد لم یت ولم ولم وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ارے جو پیدا ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو اجنما ہو اجم ہو جو پیدا نہ ہوا ہو تو اس منتر کے اندر یہ بتایا گیا اس شلوک کے اندر کہ جو مجھ کو اجنما جانتا ہے بلیف رکھتا ہے کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے اور اند ہوں میں ہمیشہ سے ہوں میری کوئی بگننگ نہیں ہے میرا کوئی اینڈ نہیں ہے میں ہمیشہ سے ہوں, ہوں. اندر ہمیشہ سے اور پرب مانے ہمیشہ رہوں گا لازوال انمت تو جو میرے بارے میں یہ بلیو رکھ کہ میں پیدا نہیں ہوا میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا تو اسموڈا تو وہ آدمی عکل مند ہے یہ سموڈ کے مانا ہوتا ہے جاہل اور اسموڈ مانے اکل مند اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھ کو جانتا ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا اور میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا یہ عقیدہ رکھے تو وہ عالم ہے وہ عقلمند ہے موڈ ہے اور ایسا آدمی سامانے وہ اور مرت مانے آدمی بشر مرت انسانوں میں اب یہ دیکھو کتنی عجیب زبان ہے کہ مرت ایشو مانے تمام انسانوں میں مرت مانے انسان اور مرت ایشو جیسے رام رام رام رام رام رام رام رام بہم را رم رام رام رام بھیا رامس رامو رام رام رام رام رامیش تمام راموں میں تو مرد یشو سامنے وہ تو وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقلمند ہے اور سرو پاپ ہے پرمچیتے اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اس کے سارے گنا معاف ہو جائیں گے اسی کو کہتے ہیں عقید توحید اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی بنیاد اسی عقید توحید کے اوپر ہے اگر عقید توحید کو اسلام سے نکال لیا جائے تو پھر اسلام کا کو کوئی مطلب نہیں رہتا اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ایک حدیث پاک سے ثابت کروں حدیث حدیث اس طرح وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلام علی خمس شہادت اللہ لا اله الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وایقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواه البخاری فی کتاب الایمان حضرت امام بخاری اس حدیث پاک سے کتاب الایمان میں ہے جیسا کہ معلوم ہوا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں میں نے پوری روایت پڑھ دی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اسلام کی اساس پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد جیسے کوئی بلڈنگ اٹھاتے ہیں تو پہلے بنیاد بناتے ہیں نا بیس تو اسلام کا بیس بنیاد یا یوں کہیے کہ اسلام جن دھوروں کے اوپر جن محوروں کے اوپر گھومتا ہے کہ اگر محور نکال دیا جائے تو گھومنا بند ہو جائے اسلام کا انہی پانچ محوروں کے اوپر گھوم رہا ہے اور یہی پانچ بنیادیں ہیں پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ اللہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ پہلا بیس ہے اور یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے سامنے سر چکے جتنا چڑھاوا جتنی بھیت نظرونیات دل کی عبادت بدن کی عبادت مال کی عبادت ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں اور اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسی کا نام توحید ہے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جی چاہتا ہے کہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح. واہ ابھی رضی اللہ تعالی عنہ کال رسائی صلاح وسلم حرمام احمد الرحم اللہ اس پوری حدیث کو مسنت احمد میں ایسے ہی لائے اور راوی مشہور صاحب ہی حضرت بزرگ فاری ہے حضرت بزرگ فاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اے دنیا کے تمام انسانوں اگر تم زمین بھر کر گنا کر کے میرے پاس آؤ اور اس طرح مجھ سے ملو کہ تم شرک کر کے نہیں آئے ہو دوسرے کے سامنے سجدہ کر کے نہیں آئے ہو تو تم زمین بھر کر گناہ لے کر کے آؤ گے تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آؤں گا بخشش لے کر کے آؤں گا یہ <سلام> توحید کی برکت اے آدم کی اولاد حدیث سو ہے جتنے بھی انسان ہیں اس وقت جو مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں مسلقوں میں بٹے ہوئے ہیں خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں نصبوں میں بٹے ہوئے ہسبوں میں بٹے ہوئے سب سے کہا جا رہا ہے اے آدم کی اولاد ہندو مسلمان عیسائی سکھ سارے لوگوں سے کہا گیا کہ اے آدم کی اولاد اگر تم زمین بھر کر بھی گناہ کر کے آؤ, مگر مجھ سے اس حال میں ملو کہ تم نے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی سر نہیں جھکایا کسی اور کے سامنے شرک نہیں کیا کسی اور کی پوجا نہیں کی میرے علاوہ تو تم زمین بھر کر گناہ لے کر کے آؤ گے زمین بھر کر میں بخشش لے کر کے آؤں گا اور یہی بات اس منتر میں کہی گئی ہے سر پاپ ہے پرمچی یہ پیسی وائس ہے جیسے کہا جائے اہم پستکم پٹامی میں پستک پڑھتا ہوں اور یہ کہا جائے میرے ذریعے پستک پڑھی جاتی ہے میا پستکم پٹی یہ ہے آدھا. یہ گروہر ہے میں کہوں اہم پستکم میں کتاب پڑھتا ہوں اور یہ کہا جائے میرے دوارا کتاب پڑھی جاتی ہے تو میا پستکم پٹھیتے میرے ذریعے کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ پاپہ پر مچی تو سارے گناہ اللہ کے دوارا بات کر دیے جائیں گے مچ کر دیے جائیں گے یہ مطلب اس کا. تو سارے گناہ ماپ ہو گئے اور دوسرے یہ خوشخبری سنائی گئی اس شلوک کے اندر کہ میری توحید کا ماننے والا موڈا سمر وہ انسان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے اور عالم اس کا مطلب جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجا کرتا ہے وہ انتہا درجے کا مورکھ ہے اور بے اقل آدمی ہے سم ہے اسم نہیں ہو سکتا سم ہے وہ عقل مند نہیں ہے وہ, وہ ایک دم مورخ قسم کا آدمی یہ بات اس منتر میں کہی گئی ہے جی چاہتا ہے کہ یہ بات جو میں نے کہی کہ ہر قسم کی عبادت رکو کرنا سجدہ کرنا نظر و نیاز کرنا بھیٹ چڑھانا قربانی کرنا دل کی عبادت بدن کی عبادت جسم کی عبادت مال کی عبادت سب کی سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں اتحیات اللہ وہ سلوات و تیوات اتحیات, اتحیات تمام کی تمام دل کی عبادتیں اللہ کے لیے وہ سلاوات بدن کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے یہاں علماء کو ایک بات میں بتاؤں کہ لام واو کا مطلب حرکت کرنا حرکت کرنا تو بدن کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے اتہیات للہ دل کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے بدن کی ساری عبادت وقت عبادت اور مال کی ساری عبادت اللہ کے لیے یہ ہم اتہیات روز پڑھتے ہیں دل کی ساری عبادت ہے اللہ کے لیے بدن کی ساری عبادت ہے اللہ کے لیے مال کی ساری عبادت ہے اللہ کے لیے سجدہ اسی کے لیے رکو اسی کے لیے نظر و نیاز اسی کے لیے چڑھاوا اسی کے لیے سب کچھ اسی کے لیے یہی بات بھگوت گیتا میں کہی گئی پڑھتا ہوں منتر اہم ہی سرو یان بھوکتا چپر بھورے یہ میں جلدی جلدی نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں وہ زبان اس وجہ سے مجھے جلدی پڑھنے کی ضرورت ہم ہی سرو ذان جیسے سرو لوکا نام اور عجیب بات تو یہ لوکا نام کا ترجمہ کرنے کے لیے تمام وبکتوں کا جانا ضروری ہے جی اب لوکا نام جب کہہ دیا گیا تو وہاں کا کمانا پیدا ہو گیا جیسے لوکس لوکیو لو کا نام ایک لوک کا دو لوک کا بہت سارے لوکوں کا تمام جہانوں کا آلمی یہ ہے مطلب اس کا گرہمر میں جائیے تو ترجمہ تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے کر دیا ہے لوکس سے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ للہ میں غلطی نہیں نکال سکتا کوئی لوکس کس سے لوکیوگ لوکا نام ایک عالم کا دو عالم کا اور لوکا نام تمام عالموں کا تمام عالم عالمین آلم کے معنی میں عالمین عربی میں عالم کی جماعت اور لوکا نام لوک کی جماعت اور تمام لوکوں کا اب اتنا سمجھ میں آ گیا اب منتر سنیے اہم ہی سرو یان یز نام بھوکتا چ پر بے اچا نہ تمام ابھی جانتی تتونا تش یہ بگوت گیتا کا منتر ہے اب ہم آپ کو سمجھائیں بہت ہی پیاری بات کہی یہ اتنی اچھی کہی گئی یہ بات کہ داد دینوں کو جی چاہتا ہے کہتے ہی مانے ہوتا ہے ہی یہ چھوٹی ای یعنی ہہلے ای ہی مانے بیک اس وجہ سے کہ بیکوز اس وجہ سے کہ اس لیے کہ اہم میں ہی اہم ہی سرو مانے سب یج عبادتوں کا یہ مطلب ہوا جیسے لوکس لوک کا لوکیو دو لوگوں کا اور لوکا نام بہت سارے لوگوں کا تمام لوگوں کا سرم ویسے نام تمام عبادتوں کا بھوکتا مستحق میں ہی ہوں تمام یگوں کا تمام عبادتوں کا مستحق بھوکتا میں ہی ہوں پر بھی تمہارا مالک بھی میں ہی ہوں اچھا تو مجھے اپنا مالک سمجھو ایک چیز اور جب میں تمام یجوں کا عبادتوں کا میں ہی مستحق ہوں میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں تو اب تمام عبادتیں میرے ہی لیے کرو جو ایسا نہ کرے وہ بتایا گیا نہ تمام ابھی جانتی جاننتی مارے جانتے اور ابھی میں اچھی طرح تو یہ اپسرگ ہے یہ سرگ کس نے ابھی ابھی میں اپسرگ ابھی کہتے ابھی یہ بائیس جو افسر کا ان میں سے ایک ہے ابھی تو ابھی جانتی اور ماما نے مجھ کو نت مام ابھی جانتی جو مجھے اچھی طرح نہیں جانتے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اس کی صفات کا مطالعہ ضروری ہے اور لوگوں میں جو گمرہی آئی ہے وہ اللہ کی صفات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی اچھی بات کہیے نتمام ابھی جانتی جو لوگ مجھ کو اچھی طرح نہیں جانتے یعنی میری صفات کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے نہیں جانتے ان کا حال کیا ہے بہت عجیب بات کہیے ایسے لوگوں کے بارے میں تتوین تشوند میں نے گر جانا چیونتی گر جاتے ہیں کس سے تتو سے मैंने पंडित जी से पूछा कि तत्व का मतलब होता है भाई डिस्टर्ब मत करो मुझे अपने अपने मोबाइल ऑफ करो जब तक मैं बोलू तब तक कोई भी मोबाइल मोबाइल चालू मत रखे तो तत्व का मतलब होता है उनसुर जुज मैंने पंडित जी से पूछा कौशल किशोर साहब से कि यहां इस मंत्र को समझने के लिए मुझे तत्व का मतलब बताइए تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کیا مانا جاتا ہے کہ آدمی چار چیزوں سے بنا میں نے کہا ہاں حدیث وغیرہ کے اندر تو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کیا کہ آدمی جو بنا ہوا ہے وہ آب آتش خاک بات مٹی پانی آگ ہوا ان سے بنا ہوا ہے ان کو کہتے تتو اب ان چاروں چیزوں سے انسان جب بنا ہے تو گویا کی تتو سے یہ انسان تتو ہے اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو تتو سے گر جاتا ہے تتو سے انسان بنا گویا کی اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے وہ انسان نہیں رہتا بلکہ وہ جانوروں کے درجے میں پہنچ جاتا ہے یہی بات تو پرانے حکیم میں کہی گیارم ہوا اف ازل اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کو معبود بنانے والے لوگ کیسے ہیں؟ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے وہی بات یہاں اس شلوک میں کہی گئی ہے کہ جو انسان اللہ کا یج چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ تتو سے گر جاتا ہے مطلب انسانیت انسان انسانیت سے گر جاتا ہے مطلب یہ کہ انسان اگر انسانیت باقی رکھنا چاہتا ہے انسان انسان کی حد میں رہنا چاہتا ہے انسان انسان کے درجے میں رہنا چاہتا ہے اس سے گر کر کے جانوروں کے درجے میں جانا نہیں چاہتا تو ضروری ہے کہ وہ توحید کو مضبوطی سے پکڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تمام عبادتوں کا مستحق سمجھے یہ اس شلوک کا مفہوم ہے फिर से पढ़ता हूं अहम ही अहम माने मैं ही माने बिकॉज यही अहम ही सर्वयज्ञा भोक्ता चभुरेचा न तो माभिजानी तत्व तयवंति جو لوگ مجھے اچھی طرح نہیں جانتے میری صفات کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کی پوجا ارچنا کرتے ہیں در حقیقت ایسے لوگ انسان نہیں ہے انسان انسانیت سے گر جاتا ہے اور وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی پتھر ہو جاتا ہے کیسے کم سے کم جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے نا ابھی کتے کو ایک روٹی دے دو آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا اور کہیں بھی رہے اپنے مالک کے اوپر نہیں بھوکے گا اپنے مالک کو پہچانتا ہے انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگے تو وہ اس کتے سے بھی بتر ہو گیا کم سے کم وہ اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں سمجھا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے تتوے نہ تو شیونتی وہ تتو سے گر جاتا ہے انسان سنج سے گر جاتا ہے اور جانوروں کی کٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے یہ مطلب ہے گیتا کسی شلوک کا ایک کتاب ہے ادب کی نفتمن مطالعہ کرو اس کا بہترین کتاب ہے عربی ادب کی نقل کیا گیا کہ کی ایک پادری ایک پہاڑ کے اوپر کٹیا بنا کر کے رہتا تھا بس ایک واقعہ ہے حدیث اور قرآن میں نہیں ہے میں ایک واقعے سے اے اس بات کو آپ کے ذہن کے قریب لانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کو پہچاننا کتنی بڑی بات ہے تو کور سے سن رہے نا وہ پادری پہاڑ کی چوٹی پر کٹیا بنا کر رہتا تھا اور اس کے لیے تین روٹی صبح آتی تھی جس کو وہ تین وقتوں میں کھا لیتا تھا صبح دوپہر شام اور آرام سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک بات جان لو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں آزمائی شروع ہو جاتی ہے یہ قرآن حکیم نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں اب حصیب کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس امن موم لائفن کہ ہم نے امنا کر دیا کیا اللہ پریمانا اسکول اس کوئی چھوڑ دیا جائے گا آزمایا نہیں جائے گا اللہ الدقال اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں آزمائش شروع اب آپ کو آزمائش کی پھٹیوں سے گزرنا ہے یہ اللہ آزماتا کہے حکومت آزماتا کا حکوم اس لیے کہ بتایا گیا فل من اللہ البین سوتکل منل کا دین تاکہ اللہ یہ جان لے کہ اپنے دعوے ایمان میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے الَّذِينَ تاکہ اس آزمانے کے ذریعے اللہ یہ جان لے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے وہ کہتے ہیں نا لیلا کے بہت سارے عاشق مجنو بنے لائن میں کھڑے تھے کہا کہ سچا مجنو کون ہے اور یہ جھوٹا مجنو کون ہے آزمانے کے لیے کیا, کیا جائے کہا گیا آزمانے کے لیے کٹوا لے لو اور ایک چاقو دے دو کہہ دو جس کو للا سے محبت ہے وہ اپنا خون دے سارے مجنو چھٹنے لگے وہاں سے جو حقیقی مجنو تھا اس نے چاقو لیا اور کٹورا لیا اور اپنی نس کاٹ ڈالی اور خون سے پورا کٹورا بھر دیا کہا کہ یہی صحیح عاشق ہے یہی در حقیقت مجنو ہے تو جب آدمی یہ دعوی کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو آزمائش شروع اور آزمائش کا مقصد قرآن نے بتایا تاکہ لوگ جان لے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں صادق ہے اور کون کازم ہے فلے البین صدق ولیال من القاد اس آزمائش کے ذریعے یہ خط امتیاز کھنچ جائے کہ کون لوگ ہے جو سدق کے پلیٹفارم پر ہے اور کون لوگ جو کس کے پلیٹ فارم پر صادق کون کاد کون اب یہ بےچارا تین روٹی آتی تھی صبح ایک کھا لیتا تھا دوپہر کو کھا لیتا تھا شام کو مار دیتا تھا اللہ نے آزمانا شروع کیا کہ میرا یہ بندہ میرے اوپر کتنا یقین رکھتا ہے اور مجھ سے کتنی محبت کرتا ایک روز روٹی نہیں آئی اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ وہاں جا روٹی آیا کرتی تھی وہ روٹی تو آئی نہیں آئی تینوں روٹیاں نہیں ہے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گی دوپہر ہو گئی روٹیاں نہیں شام ہو گئی روٹیاں نہیں آئیں بھوک سے بےتاب ہو گیا اور فورن پہاڑی سے اتر کر کے جو بستی تھی اس بستی میں آ کر کے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا صاحب خانہ نکلا پوچھا ارے حضرت آپ ہمیں بلا لیا ہوتا کس غرض سے آئے کہا کہ بھوکھا ہوں کچھ کھانے کو دے دو اتفاق سے گھر میں تین ہی روٹیاں تھیں تینوں روٹیاں لے کر کے اس نے اس پادری کو دے دی جیسے وہ لے کر کے تینوں روٹیاں پہاڑ کی طرف چلا صاحب خانہ کا کتا اس کے پیچھے ہو لیا اور ہرا کر کے اس کے اوپر جو جھپکا تو یہ پادری گھبرا کے ایک روٹی ڈال دی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگا کتے نے جلدی سے وہ پہلی روٹی کھا کر کے پھر پادری کا پیچھا چیا اور اس کے قریب پہنچ کر کے ہر کر کے جھپٹنے والا تھا کہ پادری نے گھبرا کر کے دوسری روٹی ڈال دی دیتا دوسری روٹی کھانے میں مشغول ہو گیا اب یہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا تھا اب پہاڑ پر چڑھنے والا تھا کہ کتا جھپٹ کر کے پھر ہر کر کے اس کے اوپر لپکا گھبرا کر کے پادری نے تیسری روٹی ڈال دی اب کر کے کتا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پادری اوپر جا رہا ہے, پھر جھپتا یا تین روٹیاں تو مجھے ملی تھی تیرے مالک سے اور تینوں روٹیاں تو تزم کر گیا اب کیا میری جان لے گا تینوں روٹیاں تو تھی کھا گیا ارے بے حیا کتے کو اللہ نے زبان دی کتے نے کہا بے حیا میں نہیں بے حیا تو ہے میں اپنے مالک کے در پر تین تین دن تک چار چار دن تک بھوکا رہتا ہوں اگر میرا مالک مجھے کچھ نہیں دیتا تو میں اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر نہیں جاتا ایک دن تیری روٹی بند ہو گئی تو اللہ کا آستہ اللہ کا در چھوڑ کر کے تو غیروں کے در پہ آ گیا میں نہیں بہیا تو ہے तो अहम ही सर्वज्ञा भोक्ता प्रभुच न तो ममजानी तत्वत